انتخان انتقام انتخان لینا ہے انتقام انتخان دیتا ہے مالا انتقام دیتا ہے اپنی شادی کا انتقام لینا ہے فاطمہ دہرا نہ گئے بار تع میں جو نبی پہ ڈھائے گئےم گئے سارے امب نے سہیان سہے سارے ان کو ان مظالم کا سے کام ہے جہاں کی ملکہ کو جس طرح سے جھجلایا اور گرایا دروازہ صحیح پہ جلتا ہوا پہ جلتا ہوا کہہ رہا ہے دروازہ کامینا है سلموں کے ہاتھوں سے زخمی اور قتل ہوا اس کے رسی باندھی گئی تو تھا سب کا ابد کشار سب کا ابد ہے حسن محمد نے جس کو اپنا بیٹا کہا جس کو اپنے ہی گھر میں اپنے تکنا ہونے دیا تک ہونے دیا ہم سارے سا قبار انت کام دینا ہے ٹی دی کا طرح اجاڑا گیا بلا کے جنگل میں بے طرح سے لوٹا گیا شہر کے اس بھرے گھر کا انتقام لینا ہے شہ کی آخ کے تارے دو پہر میں ڈوب گئے آشرتا اٹھائے جو شنے لاش پیاروں کے لاش پیاروں کے شہید کا کام انتقام نہ ہے اب باقی ہے ستی سقیفہ کا غیبات پڑ رہی ہے بے چینی جلد آئیے حضرات آئیے حضرات اب نہیں ہوتا اب نہیں ہوتا جلد کام دینا ہے سو لو سے ادا سوز مر سیا نا ایک ہی تو مقصد ہے کتے جا پر ان سب کا یاد رکھیں اہل ادا انت کام لینا ہے tom um.